میر غزلیات اکیاسی سے سو خواب میں تو نظر جمال پڑا پر میرے جی ہی کے خیال پڑا وہ نہانے لگا تو سائے زلف بہر میں تو کہے کہ جال پڑا میں نے تو سر دیا پر ہے جلاد کس کی گردن پہ یہ وبال پڑا شیخ کلاش ہے جوئے میں نہ لاؤ یا ہمارا رہے ہے مال پڑا خوبرو اب نہیں ہے گندم گون میر ہندوستان مکال پڑا اگلی غزل نپوج قابض علی خان نے کیا خیال لیا کہ کاروان کا کنا کے جی نکال لیا رہے طلب میں گرے ہوتے سر کے بھل ہم بھی شکستہ پائی نے اپنی ہمیں سنبھال لیا رہوں ہوں برسوں سے ہم دوش پر کبو نے گلے میں ہاتھ میرا پیار سے نہ ڈال لیا بتا کی میر ستم وہ نگاہ ہے جس نے خدا کے واسطے بھی خلق کا وبال لیا اگلی غزل نقاش دیکھ تو میں کیا نقش یار کھینچا اس شوق کم نما کا نت انتظار کھینچا رسم قلم عشق مت پوچھ کچھ کے ناحق ایکوں کی خال کھینچی ایکوں کو دار کھینچا تھا بد شراب ساقی کتنا کے رات میں سے میں نے جو ہاتھ کھینچا ان نے کٹار کھینچا مستی میں شکل ساری نقاش سے کھینچی پر آنکھوں کو دیکھ اس کی آنکھیں خمار کھینچا جی کھچ رہے ہیں ادھر عالم کا ہوگا بلوا در شانے نے اس کی زلفوں کا تار کھینچا تھا شب کسے کسائے تیغ کشیدہ کف میں پر میں نے بھی بغل میں بے اختیار کھینچا پھرتا ہے میر توجو جو پھاڑے ہوئے غریباں کس کس ستم زدے نے دامانے نے یار کھینچا اگلی غزل یہ حسرت ہے مروم اس میں دیے دبریز پیمانہ مہکتا ہو نپٹ جو پھول سی دارو سے میں مہانہ نوے زنجیر کے غل ہیں نوے جرگے غزالوں کے میرے دیوان پن تک ہی رہا معمور ویرانہ میرا اصل نظر میں زانوں پہ رکھ کر یوں لگا کہنے کہ اے بیمار میرے تجھ پہ جلد آسا ہوں مر جانا نہ ہو کیوں ریختہ بے شورش و کیفیت و مانی گیا ہو میر دیوانہ رہا سودا سمستانہ اگلی غزل بارہا گور دل جھکا لایا اب کے شرطے وفا بجا لایا قدر رکھتی نہ تھی متائے دل سارے عالم میں میں دکھا لایا دل کے یک قطرہ خو نہیں ہے بیش ایک عالم کے سر بلا لایا جس پہ سب بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا ابتدا ہی میں مر گئے سب یار عشق کی کون انتہا لایا اب تو جاتے ہیں بت قدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا اگلی غزل کیا اجب پل میں اگر ترک ہو اس سے جان کا ہو جو زخمی کبو برہم زدنے مجگاں کا اٹھتے پلکوں کے گرے پڑتے ہیں لاکھوں آنسو ڈول ڈالا ہے میری آنکھوں نے اب طوفاں کا جلوے ماہ تہے ابر تنک بھول گیا ان نے سوتے میں دوپٹے سے جو منہ کو ڈھانکا لہو لگتا ہے ٹپکنے جو پلک ماروں ہوں اب تو یہ رنگ ہے اس دیدۂ اشکفشاں کا ساکن کو کو تیرے کب ہے تماشے کا دماغ آئی فردوس بھی چل کر نہ ادھر کو جھانکا اٹھ گیا ایک تو ایک مرنے کو آ بیٹھے ہے قاعدہ ہے یہی مدت سے ہمارے ہاں کا کارے اسلام ہے مشکل تیرے خالو خط سے رہ دی ہیں کوئی دوست کوئی ایما کا چار عشق وجز مرگ نہیں کچھ اے میر اس مرض میں ہے ابس فکر تمہیں درما کا اگلی غزل ہر دم طرف ہے ویسے مزاج کرخت کا ٹکڑا مگر جگر ہے کہو سنگ سخت کا سبزان تازہ رو کی جہاں جلوہ گاہ تھی اب دیکھیے تو وہاں نہیں سایا درخت کا جوں برگ ہائے لالا پریشان ہو گیا مسکور کیا ہے اب جگر لخت لخت کا دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا خاک سیاہ سے میں جو برابر ہوا ہوں میر سایہ پڑا ہے مجھ پہ کسو تیرا بخت کا اگلی غزل ہم عشق میں نہ جانا غم ہی صدا رہے گا دس دن جو ہے یہ مہلت سو یا دہا رہے گا برقعہ اٹھے پہ اس کے ہوگا جہان روشن خورشید کا نکلنا کیوں کر چھپا رہے گا ایک وہم سی رہی ہے اپنی نمود تن میں آتے ہو اب تو آؤ پھر ہم میں کیا رہے گا مسکورے یار ہم سے مت ہم نشیں کیا کر دل جو بجا نہیں ہے پھر اس میں جا رہے گا اس گل بغیر جیسے ابرے بہار عاشق نالہ جدا رہے گا روتا جدا رہے گا دانستہ ہے تغافل غم کہنا اس سے حاصل تم درد دل کہو گے وہ سر جھکا رہے گا اب جھمکی اس کی تم نے دیکھی کبو جو یارو برسوں تلق اسی میں پھر دل صدا رہے گا کس کس کو میر ان نے کہہ کر دیا ہے بوسا وہ ایک ہے مفتن یوں ہی چما رہے گا اگلی غزل بھلا ہوگا کچھ ایک اس سے یا برا ہوگا مال اپنا تیرے غم میں خدا جانے کے کیا ہوگا تفاخ فائدہ ناسے تدارک اس سے کیا ہوگا وہی پاوے گا میرا درد دل جس کا لگا ہوگا کسو کو شوق یارب بیش اس سے اور کیا ہوگا قلم ہاتھ آ گئی ہوگی تو سو سو خط لکھا ہوگا دکانیں حسن کی آگے تیرے تختہ ہوئی ہوں گی جو تو بازار میں ہوگا تو یوسف کب بکا ہوگا معیشت ہم فقیروں کیسی سی اخوان سے کر کوئی گالی بھی دے تو کہہ بھلا بھائی بھلا ہوگا خیال اس بے وفا کا ہم نشین اتنا نہیں اچھا گما رکھتے تھے ہم بھی یہ کہ ہم سے آشنا ہوگا قیامت کر کے اب تعبیر جس کو کرتی ہے خلقت وہ اس کوچے میں کاشوب سا شاید ہوا ہوگا عجب کیا ہے ہلاک عشق میں فرہاد و مجنوں کے محبت روگ ہے کوئی کہ کم اس سے جیا ہوگا نہ ہو کیوں غیرت گلزار وہ کوچہ خدا جانے لہو اس خاک پر کن کن عزیزوں کا گرا ہوگا بہت ہمسائے اس گلشن کے زنجیری رہا ہوں میں کبو تم نے بھی میرا شور نالوں کا سنا ہوگا نہیں جز عرش جاگا راہ میں لینے کو دم اس کے کفت سے تنگ کے مرغے روح میرا جب رہا ہوگا کہیں ہیں میر کو مارا گیا شب اس کے کوچے میں کہیں وحشت میں شاید بیٹھے بیٹھے اٹھ گیا ہوگا اگلی غزل یا نام یار کس کا برد زبان ا پایا پر مطلقن کہیں ہم اس کا نشان نہ پایا وضع کشیدہ اس کی رکھتی ہے داغ سب کو نیوتا کسو سے ہم وہ ابرو کما نہ پایا پایا نہ یوں کہ کریے اس کی طرف اشارت یوں تو جہاں میں ہم نے اس کو کہا نہ پایا یہ دل کے خون ہووے برجا نہ تھا وگرنا وہ کون سی جگہ تھی اس کو جہاں نہ پایا فتنے کی گرچہ باعث آفاق میں وہی تھی لیکن کمر کو اس کی ہم نہ پایا محروم سجدہ آفر جانا پڑا جہاں سے جوشے جبہ سے ہم وہ آستا نہ پایا ایسی ہے میر کی بھی مدت سے رونی صورت چہرے پہ اس کے کس دن ناسو روا نہ پایا اگلی غزل پھر شب نہ لطف تھا نہ وہ مجلس میں نور تھا اس روحِ دل فروش کا سب میں ظہور تھا کیا, کیا عزیز کھلے بدن ہائے کر گئے تشریف تم کو یہاں تہیں لانا ضرور تھا کیوں کر تو میری آنکھ سے وہ دل تلک گیا یہ بہرے موج خیص تو اثر البور تھا شاید نشے میں اس سے یہ شفاکیاں ہوئیں زخمی جو اس کے ہاتھ کا نکلا سچور تھا جیتے جی پاس ہو کے نہ نکلا کسو کے میر وہ دور گرد بادی عشق دور تھا اگلی غزل ہیں حال جائے گریا جانے پرارزو کا روئے نہ ہم ٹک دامن پکڑ کسو کا جاتی نہیں اٹھائی اپنے پہ یہ خوشونت اب رہ گیا ہے آنا میرا کبو کبو کا اس آستھا سے کس دن پرشور سر نہ پٹکا اس کی گلی میں جا کر کس رات میں نہ کوکا شاید کہ مند گئی ہے قمری کی چشمے گریاں کچھ ٹوٹ سا چلا ہے پانی چمن کی جوکا اپنے تڑپنے کی تو تدبیر پہنے کر لوں تب فکر میں کروں گا زخموں کے بھی رفو کا دانتوں کی نظم اس کے ہنسنے میں جن نے دیکھی پھر موتیوں کی لڑ پر ان نے کبو نہ تھوکا یہ ایش گئے نہیں ہے یا رنگ اور کچھ ہے ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا بلبل بل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا گلیاں بھری پڑی ہیں بعض زخمیوں سے مت کھول پیچ ثالم مصولف مشکو کا پھر پہلی التفاتیں ساری فریب نکنی دینا نہ تھا دل اس کو میں میر آہ چوکا اگلی غزل میں بھی دنیا میں ہوں ایک نالا پریشاں یکجا دل کے سو ٹکڑے میرے پر سبھی نالا یکجا پند نے بہت سینے کی تدبیریں لیں آہ ثابت بھی نہ نکلا یہ غریباں جا تیرا کوچا ہے ستم وہ کافل جاگا کہ جہاں مارے گئے کتنے مسلمان جا سر سے باندھا ہے کفن نشق میں تیرے یعنی جمع ہم نے بھی کیا ہے سر وسامہ یکجا کیونکہ پڑھتے ہیں تیرے پاؤں نسیم سہری اس کے کوچے میں ہے ست گنج شہیداں جا تو بھی رونے کو ملا دل ہے ہمارا بھی بھرا ہو جے ابر بیابان میں گریاں یکجا بیٹھ کر میر جہاں خوب نہ رویا ہوے ایسی کوچے میں نہیں ہے تیرے جانا یکجا اگلی غزل فلک کا مو نہیں اس فتنے کے اٹھانے کا ستم شریک تیرا ناز ہے زمانے کا ہمارے زوف کی حالت سے دل قوی رکھیو کہیں خیال نہیں یا بحال آنے کا تیری ہی راہ میں مارے گئے سبھی آخر سفر تو ہم کو ہے درپیش جی سے جانے کا بسان شما جو مجلس سے ہم گئے تو گئے سراخ کی جو نہ پھر تو نشان پانے کا چمن میں دیکھ نہیں سکتی ٹک کے چھپتا ہے جگر میں برق کے کانٹا مجاشیانے کا تو کا تو تاثر بالی نہ کر تعلق کیا تجھے بھی شوق یہی وقت ہے بہانے کا سراہا ان نے تیرا ہاتھ جن نے دیکھا زخم شہید ہوں میں تیری تیخ کے لگانے کا شریف مکہ رہا ہے تمام عمر شیخ امیر اب جو گدا ہے شراب خانے کا اگلی غزل کل شب ہجران تھپ پر نالا بی تھا شام سے تا صبح دم بالی پسر جانا تھا شہر عالم اسے یمنِ محبت نے کیا ورنہ مجنو ایک خاک افتاد ویرانہ تھا منزل اس مہکی رہا جو مدتوں ہیں ہم ہمنشیں اب وہ دل گویا کہ ایک مدت کا ماتم خانہ تھا ایک نگاہ آشنا کو بھی وفا کرتا نہیں وہاں ہوئیں مجگاں کے سبزہ سبزائے بےگانہ تھا روز و شب گزرے ہیں پیچو تاب میں رہتے تجھے اے دلے سچاک کس کی ظلف کا تو شانہ تھا یادے ایامے کے کہ اپنے روز و شب کی جائے باش یا درے باز بیابا یا درے مہانہ تھا جس کو دیکھا ہم نے اس وحشت کدے میں دہر کے یا سڑی یا کھپتی یا مجنون یا دیوانہ تھا بات خون ریزی کے مدت بے رنگی رہا ہاتھ اس کا جو میرے لوہوں میں گستاخانہ تھا غیر کے کہنے سے مارا ان نے ہم کو بے گناہ یہ نہ سمجھا وہ کہ واقع میں بھی کچھ تھا یا نہ تھا صبح ہوتے وہ بنا گوش آج یاد آیا مجھے جو گرا دامن آنسو گوہرے یکدانہ تھا شب فروغ بزم کا باعث ہوا تھا حسنِ دوست شمع کا جلوہ غوارے دی دئے پروانا تھا رات اس کی چشمے میگوں خواب میں دیکھی تھی میں صبح سوتے سے اٹھا تو سامنے پیمانہ تھا رحم کچھ پیدا کیا شاید کہ اس بے رحم نے گوش اس کا شب ادھر تا آخر افسانہ تھا میر بھی کیا مست تھا شراب عشق کا لپ عاشق کے ہمیشہ نعرۂ مستانہ تھا اگلی غزل پیغام غم جگر کا گلزار تک نہ پہنچا نالا میرا چمن کی دیوار تک نہ پہنچا حسائنے کے مانن زنگار جس کو کھاوے کام اپنا اس کے غم میں دیدار تک نہ پہنچا جو نقش پا ہے غربت حیران کار اس کی آوارہ ہو وطن سے جو یار تک نہ پہنچا لبریز شکوہ تھے ہم لیکن حضور تیرے کار شکایت اپنا گفتار تک نہ پہنچا لے چشمے نم رسیدہ پانی چوانے کوئی وقت اخیر اس کے بیمار تک نہ پہنچا یہ وقت سبز دیکھو باغ زمانہ میں سے پجمردہ گل بھی اپنی دستار تک نہ پہنچا مستوری خوب روئی دونوں نہ جمع ہوویں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا یوسف سے لے کے تاغل پھر گل سے لے کے تاشم یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا افسوس میر وے جو ہونے شہید آئے پھر کام ان کا اس کی تلوار تک نہ پہنچا اگلی غزل اس کا خیال چشم سے شب خواب لے گیا قسمے کے عشق جی سے میرے تاب لے گیا کہ نیندوں اب تو سوتی ہے چشم گریا ناک مجھ تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا آوے جو مصطبے میں تو سن لو کہ راہ سے باعث کو ایک جامع مئے ناب لے گیا نہ دل رہا بجا ہے نہ صبر و و ہوش آیا جو سہلِ عشق سب اسباب لے گیا میرے حضور شما نے گریا جسر کیا رویا میں اس قدر کے مجھے آب لے گیا احوال اس شکار زبوں کا ہے جائے رحم جس ناتواں کو مفت قصاب لے گیا منہ کی جھلک سے یار کے بے ہوش ہو گئے شب ہم کو میر پرتوے مہتاب لے گیا اگلی غزل کب تلک یہ ستم اٹھائیے گا ایک دن یوں ہی جی سے جائیے گا شکل تصویریں بے خودی کب تک کسی دن آپ میں بھی آئیے گا سب سے ملچل کے حادثے سے پھر کہیں ڈھونڈا بھی تو نہ پائیے گا نموئے ہم اسیری میں تو نسیم کوئی دن اور باؤ کھائیے گا کہیے گا اس سے قصے مجنوں یعنی پردے میں غم سنائیے گا اس کے پابوس کی توقع پر اپنے تئیں خاک میں ملائیے گا اس کے پاؤں کو جا لگیے ہنا خوب سے ہاتھ اسے لگائیے گا شرکت شیخ و برہمن سے میر کعبہ دیر سے بھی جائیے گا اپنی ڈیڑھ اینٹ کی جدی مسجد کسی ویرانے میں بنائیے گا اگلی غزل دل پہنچا ہلاکی کو نپٹ کھینچ کا لے یار میرے صلی اللہ تعالی کچھ میں نہیں اس دل کی پریشانی کا باعث برہم ہی میرے ہاتھ لگا تھا یہ رسالہ معمور شرابوں سے کبابوں سے ہے سب دیر مسجد میں ہے کیا شیخ پیالہ نہ نے گزرے ہے لہو وان سرے ہر خار سے اب تک جس دشت میں پھوٹا ہے میرے پاؤں کا چھالا اگر قصد ادھر کا ہے تو ٹک دیکھ کے آنا یہ دیر ہے زخ نہ ہو خانہ خالہ جس گھر میں تیرے جلوے سے ہو چاندنی کا فرش ماں چادر مہتاب ہے مکڑی کا سجالا دشمن نہ قدورت سے میرے سامنے ہو جو تلوار کے لڑنے کو میرے کی جو حوالہ ناموس مجھے صافی تینت کی ہے ورنہ رستم نے میری تیغ کا حملہ نہ سنبھالا دیکھے ہیں مجھے دیدہ پر خشم سے وہ میر میرے ہی نصیبوں میں تھا یہ زہر کا پیالہ اگلی غزل پل میں جہاں کو دیکھتے میرے ڈبو چکا ایک وقت میں یہ دیدہ بھی طوفان رو چکا افسوس میرے مردے پہ اتنا نہ کر کے اب پچھتانا یوں ہی سا ہے جو ہونا تھا ہو چکا لگتی نہیں پلک سے پلک انتظار میں آنکھیں اگر یہی ہیں تو بھر نیند سو چکا یک چشمک پیالہ ہے ساقی بہار عمر جبکی لگی کہ دور یہ آخر ہی ہو چکا ممکن نہیں کہ گل کرے ویسی شگفتگی اس سرزمی میں تخم محبت میں بو چکا پایا نا دل بہایا ہوا سیل عشق کا میں پنجئے مجاج سمندر بلو چکا ہر صبح حادثے سے یہ کہتا ہے آسماں دے جام خون میر کو گر منہ وہ دھو چکا